مرشد محبوب سیدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائل مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افراد رحمت اللہ علیہ کے اشعارے ہیں عنوان ہے نظر مت کر حسین نے جہاں پر نظر مت کر ہسی نانے جہاں پر جو رکھا سر تمہارے آستاں پر جو رکھا سر تمہارے آستاں پر نظر تیری نہیں دو یعنی جو آدمی اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ایک طبقہ ولی اللہ کا ایسا ہے جن کی ذائق نوافل عبادات زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے خاطر وہ اس قدر خون تمنا کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے دل کا خون ہو جاتا ہے تو حضرت فرمارے ایسے لوگوں کو جو صرف عبادت کرنا جانتے ہیں لیکن جہاں نافرمانی کا موقع آیا نافرمانی بھی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر گئے اللہ کے راستے میں بہت عبادت گزار ہیں اور ایسے لوگ جو اپنا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو حقیق جاتے ہیں ان کے لیے عرتی فرما رہے کہ ایسے لوگوں پر ہنسو نہیں ایک عادت سے مدیو کو کہاں چلے گیا میری آحزال نظر تری نئی زخ میں نظر تیری نہیں زخم میں یہاں پر دل پر جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دل پہ جو زخم کھائے ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ محض آج جو عبادت گزار ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا نہیں جانتا اس کو اس کی قیمت معلوم نہیں نحس ظالم میری آزر تری نہیں ضلع میں نظر تیری نہیں गम में निहां पर जो रखा सर तुम्हारे आफता पर जमी पर آہ نہ گرنا پر ایسے سیا پر نہ گرنا پر ہو اس نے پانی چند نظر مت کر رہا سر تمہارے آ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے اور ایک جان دینا نفس کی جان دینا بھی ہے کہ ہر لفح اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلوار سے اپنی ناجائز خواہشات کا خون شہادت پیش کیے جا رہا ہے یہ بھی, یہ بھی ہے یہ جان دینا اللہ کے راستے میں یہ بھی جان دینا ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام اللہ کا عش دل میں گھر کر دیتا ہے اس وقت انسان کسی کو بھی سارے معاشرے کو دفتر والوں کو سوسائٹی والوں کو زبانے والوں کو کسی کو خاتے میں نہیں لاتا پہلے اللہ کا حکم دیکھتا ہے اس کی تاب کرتا ہے اس کے بعد دوسروں کا حق ادا کرتا ہے جنہوں نے جنہوں نے جان دے دی راہ حق میں نہ کر تاقید ان کی داس طرح تاقید ان کی پر سر تمہارے آ دل عارف مگر ہے پر زمین پر جس مشغول عمل ہے پر نظر کی نہیں پھر ہی نو آخر، جو دل پر چا گیا پلا پیالم جو دل پر چا گیا پلا پیالم نظر نہیں فر نو پر نظر اس کی نہیں پر جو رخا سر تمہارے آس کا پر زمین پر رہے خدا ناراض ہو جس گل ستار سے جہاں کل ستا سے مرادہ جس کی خوشی ہے جس خوشی سے بھی اللہ ناراض ہو تمہارے جس عمل سے بھی اللہ ناراض ہو ایسی خوشی پہ خدا ناراض ہو جس گل ستار سے نو جس گل ستا سے گل ستابر فلانت بھیج ایسے گل ستابر ہو تو رشتے دار معاشرے والے زمانے والے دفتر والے ہمارے کوئی شادی کی تقریب ہے کہیں کوئی خوشی کی تقریب ہے اس میں آپ آئیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تصویر کشی ہے گانا بجانا ہے یا روشنی کا بیجا استعمال ہے اسراف ہے یا اور کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے ناج گانا بھی عام ہو گیا ہے اب ایسی تقریبات میں اور آتش بازی پٹاخے بازی یہ سب حرام ہے اب یہ اب یہ جو ہے اگر اللہ کو اللہ کو ناراض کرے گا وہاں جا کے سوچے ہوئے شیطان بہکاتا ہے کہ یہاں بڑی خوشی ملے گی تو اللہ کے اللہ جہاں ناراض ہوتا ہو ایسی جگہ کو لانت بھیجو کہ اللہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا رہا ہے ناراض ہوتا ہے خدا ناراض ہو جس جساں سے یہ نہیں کہ رشتار بلائیں اسی جگہ تم کو بہت لانت ہو تمہارے بس ان کو اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بتلا دینا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہے اس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے دس گل ستا سے تلا نت گیج ایسے گل ستا پر تو لانت گیج ایسے گل ستا پر جام بی ہو کچھ جہاں بیٹھے ہو کچھ اللہ والے ستا ہو ہوں ایسی پر دوست ہوں بز میں دوست دوست ح وفادار ہیں جو اللہ سے بے وفائی نہیں کرتے اللہ والے اللہ سے بے وفائی نہیں کرتے اللہ کے وفادار رہتے ہیں ہر موقع پر اطاعت میں بھی پیش پیش نا فرمانی سے بچنے میں بھی پیش پیش جہاں بیٹھے ہو کچھ اللہ لے جہاں بیٹھے ہو کچھ او ستا ہوں ایسی بز میں دوست تاپ ستا ہوں ایسی بز میں دوست کا پر جو رکھا سر تمہارے آس پر زمین بر رہ کے پر رہے گی ہوں میں آس پر آپ کے نگر اب سے زال بد گمانی نر سے دال بد گمانی تب سم کیوں ہے اس کی داستان پر تبسم کیوں ہے اس کی داستان پر؟ نگر شما پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ بعض ارشادات بعض ظہر کسی عالم کا عمل حجت نہیں ہے اس بار بعض لوگوں نے ہندوستان سے ایک عامل کو بلایا تھا جو عالم بھی تھا لیکن اپنے عملیات میں ایک ہندو کا نام لیتا تھا ارتوالا نے ایسے عامل سے علاج کرانے کی وقتاً فوقتاً سختی سے تبدید فرمائی اسی سلسلے میں گفتگو کے دوران فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہے غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہے اور اللہ کے لیے اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا حق ابدیت ہے اپنی زندگی کی کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزارو اور ہر سانس اللہ کی مرضی پر فدا کرو اللہ مجھ کو بھی توفیق دے اور میرے سب دوستوں کو بھی توفیق دے کسی بڑے سے بڑے عالم کا عمل حجت نہیں ہے جب تک کہ شریعت کے تابع نہ ہو جب تک شریعت اس کی تعریف نہ کرتی ہو جیسے یہ عامل آئے تھے جو عالم بھی ہیں لیکن عملیات میں جے پال جوگی کا نام لیتے ہیں یہ کہاں جائز ہے بلکہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے عالم کے لیے بھی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے شریعت کی اتباع فرض ہے نہ کہ کسی کا عمل ایک صاحب بھی یہاں آئے تھے ان کی داڑھی میں کالا خضاب لگا ہوا تھا حضرت والا سے کتنی بار سنا کہ پاک میں ہے کہ جو مرد کالا خضاب لگائے گا داڑھی میں اس کا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا تو میں نے ان کو یہ مسئلہ بتا دیا تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ وہ تو لگاتے ہیں ان وہ کالا خزاب لگاتے ہیں میں ان کو یہی بات کہی کہ کسی عالم کا عمل حجت نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم کرتا ہو تو وہ چیز جائز ہو جائے گی شریر میں جو چیز ناجائز ہے بڑے سے بڑا ولی ہو اس کے لیے وہ ناجائز ہے ہر انسان کے لیے ناجائز ہے اور دوسری بات ان کو یہ سمجھائی کہ ہو سکتا ہے آپ کو چوکا ہوا براؤن لگاتا ہے حزاب وہ دیکھنے میں کالا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہے آپ نے کوئی ان کو گور کے قریب سے تو دیکھا نہیں ہوگا بہت سے لوگ تو قریب پہنچ بھی نہیں پاتے عالم ہیں تو ہم تو ان کا ادب کریں گے اور ان کو بالکل نیک گمانی رکھیں گے کہ انہوں نے ابھی کالا خطاب نہیں لگایا ہوگا تو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات چوک بھی ہو جاتی ہے کسی سے انسان ہے خطا ہو جاتی ہے تو انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ بھائی شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے عالم کے لیے عالم کا عمل کوئی بجت ہو ہے یہی عزت سمجھا رہے ہیں کہ کسی کو اگر دیکھ لیا کہ عالم عمل کر رہا ہے تو اس کی سمجھ بھول ہونی چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے انہوں نے بھول سے ایسا کام کر لیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلط سمجھا ہو کوئی بھی کام ہو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عملیات سے نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے کوئی عامل صاحب نسبت نہیں ہوتا غیر اللہ سے استمداد کرنا یعنی مدد طلب کرنا جائز نہیں بلکہ ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اگر دم ہی کرنا ہے تو قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر دم کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شفاس اگر عملیات کا ایسا عمل دخل ہوتا تو جتنے اہل حق عالم گزرے ہیں ان کو مخالفین عملیات سے مغلو کر دیتے اور اہل حق پر جادوگروں سے جادو اور جنگ چڑھا دیتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کو کافی ہے اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کو جادوگروں کا محتاج نہیں فرمایا کہ ان کی خوشامد کریں کہ بھائی ان پر جادو نہ کرنا جن نہ چڑھانا اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے لہٰذا اللہ پر نظر رکھو ان عاملوں کے چکر میں مت پڑو اللہ سے رجوع کرو ادھر حضا بہ امرن فضا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کوئی صدمہ کوئی غم آتا تھا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف جاتے تھے اللہ سے اپنا غم روتے تھے سنت تو یہ ہے دنیا میں چین سے رہنا ہے تو اللہ کے ولی ہو جاؤ اور اللہ کے ولی کون ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور جو اللہ کا ولی ہو جائے تو دوست اپنے دوست کی حفاظت نہ کرے گا یہ تو کمزور آدمی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی حفاظت نہیں کر سکتا سوچتا ہے کہ دشمن تگڑا ہے میں خود پٹ جاؤں گا تو دبک جاؤں گا اس لیے دوست کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے لیکن یاد رکھو کہ گناہ کے ساتھ اللہ نہیں ملے گا گناہ سے توبہ کرنے سے ملے گا لہذا گناہ سے توبہ کر لو توبہ تو اختیار میں ہے توبہ کر کے پاک ہو جاؤ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ بالغ ہوتے ہی تین سال تک حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا پھر سترہ سال حضرت مولانا شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا پھر حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب دامت برقا کی خدمت میں ہوں دیکھو زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ والوں کے ساتھ اختر نے گزارا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہمت ہوتی سوچتا کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو نوکری کرو کہیں پیسہ کماؤ لیکن شہر کے ساتھ کراچی میں سال بھر رہ گیا میرے بال بچے ہندوستان میں تھے اور بہت تکلیف اور سخت حالات میں تھے ایسے ایسے دن گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس طرح انہوں نے تربیت کی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ انہوں نے توفیع دی اپنے راستے کے غم جس کو جس کو دیں ان کا احسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے راستے کے غم جس کو دیں اس کا ان کا احسان ہے ان کے راستے کا غم پھول سے افضل ہے گناہوں سے بچنے میں بھی تو غم ہوتا ہے مگر اس غم پر دنیا بھر کے پھول دنیا بھر کی خوشیاں قربان ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ ایمان عطا فرما دیا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندے بھی گناہ اور نالائق ورنہ فرحونی مادہ تو اندر موجود ہے ہم بھی کہتے ہیں نربو کو مل میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں اگر فرون اگرچہ فرعون بھی ہگتا تھا موبتا تھا اور ہوا بھی کھولتا تھا مگر اس کو شرم بھی نہیں معلوم ہوئی کہ پادنے والا ہگنے والا بھی کہیں رب ہو سکتا ہے میرے شہر فرما دی کہ اپنے کو بڑا سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے جو جتنا بڑا احمق ہے اتنا ہی بڑا متکبر ہوتا ہے اور جو عقل مند ہے وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا کہ میں کیا ہوں باپ کی منی اور ماں کے حید سے پیدا ہوا ہوں انسان کا میٹیریل ایسا ہے کہ اگر سوچے تو کبھی تکبر نہیں آ سکتا پھر اپنا میٹیریل بھول گیا تھا خیر میٹیریل بھول, بھول جانا تو پھر بھی اتنا عجیب نہیں کہ بالے ہوئے پندرہ سو, سولہ سال ہو گئے اس لیے کہہ سکتا ہے کہ باپ کا نتخا اور ماں کا حیض بھول گیا تھا لیکن ہگنا موتنا اور پادنا تو روزانہ ہے اس ظالم کو پادتے ہوئے اور ہگتے ہوئے اور موتتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں خدا بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ہکتا بھی ہو پادتا بھی ہو اور کھلی ہوئی حماقت ہے مگر اللہ اپنے خیر سے پناہ میں رکھے اللہ تعالی نے ہم لوگوں پر فضل کیا ہمارا ایمان اللہ کے فضل پر ہے اللہ کے کرم پر ہے ورنہ ایسی عقل خراب ہو جاتی ہے کہ پادنے اور حقنے کے باوجود بھی خدائی دعویٰ کر دیتے ہیں ورنہ سامنے سمندر ہے جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی ہے کون فرون کون نمرود ہے جس نے اس سمندر کو پیدا کیا خدائی دعویٰ کرنے والوں سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابے ہگنے والے مودنے والے پادنے والے یہ سمندر تو نے پیدا کیا ہے مگر اللہ قہر حماقت سے پناہ میں رکھے جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرے وہ میری حوض کوثر پر نہ نہیں آئے گا اور میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا اس کی جب کوئی غلطی کا اقرار کرے تو فوراً معاف کر دو کیونکہ اللہ تعالی سے اپنی غلطیاں بھی تو معاف کرانی ہیں حضرت والا نے ایک دفعہ ایک صاحب نے کسی سے شکایت کی کسی کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ تو ان کو معاف کر دو تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے معاف تو کر دیا دل میں لیکن ظاہر نہیں کر رہا ہوں تاکہ تا ان کو اس کی وہ ذرا سی عبرت ہو نصیحت ہو حضرت نے فرمایا اس کو اظہار بھی کر دو کہ تمہیں معاف کر دیا یہ ہے اللہ والوں کے پھر حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی دیا ہاں ہمارے سامنے حضرت نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو غلطی کے اقرار کے باوجود معاف نہ کرے وہ میرے معضے کو سر کر رہا ہے اس لیے جو کسی کو یا کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا چاہیے فوراً اور اظہار بھی کر دینا چاہیے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا شہر بنا تو فبج ملنا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرنا عمل کی تو امید مصیب کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ